اور بسم اللہ الرحمن رحمان ص اللہ علیہ وحمد الحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت موجود تمام خران اور باقی تمام سامعین خوران سب کچھ نہیں سلام سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس فیق الحمد باب الحج ہے درس نمبر پندرہ ہے اس میں پیج نمبر ایک انتالیس سے ہے اور آج کے بعد جو ہے عمرہ کے بارے میں ہے کہ ہم نے عمرہ کس طرح کرنا ہے تو اس ایک تو یہ ہے کہ آپ حج کے ساتھ حج کے موسم میں جلحجیہ کے مہینے میں جا عمرے کو جاتے ہیں تو حج کے ساتھ ایک عمرہ جو دور سے آنے والوں کے انہیں عمرہ بھی کرنا پڑتا ہے مکئی کے باہر جانے والے حج کے ساتھ دونوں کرنا پڑتا ہے ایک وہ جو حج کے تعبع ایک عمرہ ہے دوسرا عمرہ مفردہ ہے آپ سال بار جب چاہیے کوئی ٹیم نہیں ہے جیسے لوگ عام طور پر رمضان میں جاتے ہیں لیکن سال بھر جب چاہیں آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں تو اسے عمرہ محردہ کہتے تو دونوں کا حکم جو ہے ایک جیسے عمل ہاں جی خواہ عمرہ محردہ کریں یا حش کے ساتھ آپ جو عمرہ کرتے ہیں آرکان دونوں کا ایک ہے دونوں میں چار کو ہیں ایک تو احرام بانا ہے دوسرا طواف ہے صفا ہاں جی کے کعوے سات چکر ہے اور تیسرا صفا و کے درمیان سات دفعہ چکر ہیں اور یہ تین عمل <coughs> ختم ہونے کے بعد آخر میں جو ہے مروہ پہ آ ختم جاتے ہیں ساتواں چکر تو باہر نکل کے جو ہے سر سے چھوٹا سا ایک دو انچ بال کم کرنا ہے یعنی خواتین کے لیے اپنے مسافانے میں وہیں پر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اپنے مسافر میں آ کے بال چھوٹا کرنا ہے لیکن آپ کا بال چھوٹا تھوڑا سا ایک انچی سے ایک دو انچ کاٹیں گے تو وہ سانس کاٹیں گے جس نے حرام سے پہلے نکلا ہوا ہے تو کوئی خاتون جو پہلے احرام سے نکلا ہو یا اپنے شوہر وغیرہ یا بھائی بہن جو بھی محرم ساتھ ہیں ہاں جی کیونکہ آپ کے کی بال کو محرم ہی یاد لگا سکتے ہیں اور آپ خود اپنے احرام میں ہوتے ہوئے آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنے احرام میں ہوتے ہوئے تو کس اور سے کٹوانا ہے لہٰذا یہ جی احرام سے نکلنے کے لیے بال کس اور سے کٹوانا ہے جو احرام میں نہیں ہے اس کے ذریعے سے کٹوانا ہے تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رہنا تو یہ کل چار رکن ہے فرماتے ہیں عمرت و بحر العمر ہاں جی فیت طاویۃ العمر ہاں آپ کا عمرہ طاویل الحج کا یعنی اگر آپ حج کے حیام میں عمر پہ جا تو اس میں آپ کا عمرہ حج کے ان کا مطلب ہے یعنی ہیں اگر آپ کا حج واجب ہے بس واجب حجت الاسلام بولتے ہیں حج واجب کا ہوتے یا انسان نیت کرے حج کرنے کا نظر کرے تو واجب ہوتے ہیں یا جو پہلا حج ہونے کی وجہ سے ان کا اندر قعبے پہ جانے کی پیدا ہو ہاں جی تو پھر جو ہے اس پر پھر حج واجب ہو جاتی ہے تو وہ حج جو ہے اس وہ اس وقت حج واجب ہے تو ہم لوگ جو مکے سے دور ہیں باہر ملکوں میں تو ان کے لیے پھر حج بھی کرنا پڑتا ہے عمرہ بھی کرنا پڑتا ہے دونوں کرنا پڑتا ہے تو اس کے پھر دو ترقے ابھی آگے بھی پڑھیں گے پہلے بھی پڑھائیں ایک حج تمتو کا ترقہ اس میں عمرہ پہلے کرتے ہیں حج بعد بھی کرتے ہیں اور بیچ میں احام اتار دیتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد لیکن ایک حجر کران ہے اس میں جو ہے حج اور عمرہ دونوں ایک ہی نیت کس سے ایک ہی دونوں کا ایک ساتھ نیت مانتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں احم میں دونوں کر کے مکمل فارغ ہونے کے بعد پھر احرام اتاتے ہیں بیچ میں احرام نہیں اتاتے ہیں حج کران میں لیکن بارہ حج و یا کران دونوں میں حج عمرہ دونوں کرتا پڑتا ہے اور یہ جو ہے حکم ان لوگوں کے لیے جو کعبے سے مکے سے باہر سے لوگ آتے ہیں خواہ عرب کے اپنے ممالک سے عرب کے یا باہر دنیا کے جس نکات سے بھی آتے ہیں ان سب کا یہ حکم ہے اِنشاس فرماتے والن و عمرات و بار عمرہ خاحیہ تعبیہ الحط یہ حج کا تعبیہ انکان الحج جو اگر آپ کا حج واجب واجب ہے یا نظر کی وجہ سے واجب ہوگا یا آپ کا پہلا حج ہوا مستطی ہونے کے بعد تو واجب تو آپ کا عمرہ بھی واجب ہے اگر حج واجب ہے تو عمرہ بھی اس کا تع واجب ہے وہ انکان مصطفاً اگر آپ کا حج مصط ہے شروع میں آپ نے پڑھا نہیں کن پر واجب ہے تو اگر آپ کا حج جو مصطحف ہے مصطعف ہے یا آپ نے ایک دفعہ کیا ہے دوسری بار جا رہے ہیں تو آپ کا مستعف ہے ہاں جی تیسری چوتھی بار جانے میں ہے یا آپ مستطین نہیں تھے ہاں جی مستیں پہنچا اتفاق سے کعبہ کے قریب پہنچا تو اپنے حج کے تو بھی آپ مستطی نہ ہونے کی وجہ سے آپ پر مستحف ہے تو بارہ جو ہے اگر وہ ان کا نمطبن اگر آپ کا حج مستحب ہے ہم مستحبت تو مستحب ہے بس عمرہ بھی مستحف ہے کیونکہ عمرہ حج کے تاب حج واجب ہے تو عمرہ بھی واجب حج مشحب ہے تو عمرہ بھی مستحب اب آگے جو ہیں جو خا عمرہ مفردہ مفرد عمرہ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کے تر ترتی بتا رہے تو ہمن اراد العمر دفاع جو یہ اس میں عمرہ مفردہ کا بھی یہی ترقہ ہے تو جو شاید ارادہ کرے عمرہ کرنے کا من العقاسی عکاسی نے مکے سے دور دراز جگہوں سے دنیا کے مختلف کونوں سے مختلف ممالک سے اور اس سے عکاسی دور کے معنی ہے۔ وہ لوگ جو مکہ سے دو دراز جگہوں پر رہتے ہیں خواہداروں کے اندر خواب دنیا کے کی کسی بھی ملک میں وہ جب ارادہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کا تو ان کا مقات کہاں سے خواب مقات ہوا تو ان تمام لوگوں کا مقات مقات الحج وہی حج کا مقاب ہے مقات من جوانی چاروں طرف سے ذہنی آپ نے شروع میں میکعت پڑھ لینا شروع شروع پہلے ہی باعث میں جو ہے دوسرے سندرس میں طالبان آپ نے پڑھ لیا مقاد حج کیا ہے ہاں جی میکعاد حج جو ہے مکہ والوں کے لیے ساری مدینہ والوں کے لیے مسجد شہجرا افزا کا عراق والوں کے لیے ذات عید ایک جگہ بتایا یمن والوں کے لیے یلم لمب بتایا ہاں جی اور تو اسی طرح جن کا بھی عمرے کا بھی یہی ہے تو لو دنیا کے جن کو سے آتے ہیں ان کے عمرے کا بھی میقات جو ہے وہی ہیں سے وہی ہیں جہاں سے جہاں سے حج کا میقات ہے البتہ ہمارے فکر لہاوت کی روشنی میں آپ میقات سے پہلے بھی احرام باندھ کے جس طرح حج میں جا سکتے تھے عمرے میں بھی آپ میقات سے پہلے باندھ سکتے ہیں لیکن میقات پر پہنچنے کے بعد احرام کے بغیر جائیں تو پھر آپ پر جو ہے آپ کا عمرہ فاصل ہو جائے گا آپ کا عمرہ جو ہے باطل ہو جائے گا ہاں جی اس لیے سے پہلے پہلے میکات پہ, پہ پہنچنے کے بعد یا میکعات سے پہلے پہلے احرام باندھنا لازم ہے چونکہ لوگ پہلے, پہلے پہنا جائے عمل لے لیکن میقات پر پہنچ کر جو ہے محرام باندھنا واضف ہے نہیں پہنیں گے آپ کا عمرہ آپ کا حج باطل ہو جائے گا یہ ہمیں حمقات الحج پر عمرے کا میقات جو ہے حمقات و حال عمرے کا میقات مقات الحج وہی حج کے میقات ہیں چاروں طرف میکات وہ جگہ جہاں سے جو ہے عمرے میں حج میں احرام باندھے بغیر پھر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے مینال جوانی بھی چاروں طرف سے کم آزن چنا چمنے شروع اس باول کے شروعات میں جامع کے وہاں سے وہاں بیان کر دیں خوب یہ تو دنیا کی مختلف جگہوں سے آنے والوں کے لمحے جو خود مکہ کے اندر رہتے ہیں وہ اگر دوبارہ عمرہ کرنے چاہیں یا مکہ والے ہمیشہ بار بار عمرہ کرتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے یا آپ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک عمرہ تو آپ نے میکات سے امرام باندھ کے آگے کر لیا ٹھیک ہے نا دوبارہ اگر آپ وہیں میں مکہ پہ پہنچنے میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو شاثر محمد آپ ہل جاؤنتے و مین مکہ اور مکہ سے جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں وہاں سے میقات عمرہ کیا ہے الہل و ہل ہے ہاں جی ہل سے مراد کیا ہیں ہل سے مراد جو ہے ہل ایک آتا میقات میکعط ٹھیک ہے جی میکعات کے بعد جو ہے میقات سے لے کر میں حرم کا حدود آتا ہے میقات اور حرم کے حدود کے جو بیچ کا جو ہے اس کو ہل بولتے ہیں جو ہی حرم کے حدود سے اب نکل جائیں گے میکات ہل کا حدود آتا ہے اس کے بعد آگے میقات آتا ہے تو حرم کے حدود چاروں طرف کعبے کا وہ جگہ جہاں سے آگے کافی نہیں گزر سکتے <coughs> تو ہل جائیں گے تو یہاں جو سے آج کل جو اسے تو وہ گھر سے حرام باندھ کے نہیں جائیں گے عمرہ کرنے کے جو مکے میں بلکہ وہ ہل جائیں گے تو آج کل جو اسے کو پہلے تنائم بھی بولتے تھے شاہ سے جھپے میں تنعیم بھی بولتے ہیں تنعیم جائیں گے اسے ہل کو تنعیم بھی بولتے ہیں اور آج کل انہوں نے اسی جگہ پر انہوں نے ایک مسجد بنائی بی بی کے نام سے تو مسجد عاشا ابھی وہی جو ہے ہی ہل کی جگہ پر ہے مسجد عاشہ اسی ہل ہل کے مقام پر ہے جو کہ مقات اور عمرے کا اقات ہے مکہ والوں کے لیے جو مکے میں ہوں, ان کے عمرے کا مقاد ہل ہے تو ہل جائیں گے مسجد عاشد جائیں گے جا چونکہ وہیں پر تمام سہولت حرام کیا اور باقی ہر طرف نہیں ہے زیادہ وہیں سے حرام باندھیں ادھر جائیں مسجد عاشت جائیں جو کہ ہل ہل کے مقام پر ہے یعنی ہل کے حدود میں ہیں وہاں سے حرام باندھ کر جو ہے پھر تلویہ پڑھتے ہوئے جس طرح آپ نے پہلے حج میں حرام باندھا اسی طرح پر پھر طلبیہ پڑھتے ہیں, لبے گلوں آپ حرام میں آنا ہے میں آ کے اپنے عمرے کے ارکن پورا کرنا ہے فرمایہ ومی مکہ مکہ سے ہل ہے یہ حکم جو ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو شوا ہوا ہے ہاں جی اس جو ہے بابا خیر کے جو مردین ہیں خود فقح کے تاریخ بھی میرے پاس ہے اس میں انہوں نے کہا بھائی جو ہے ہل جانے کی کوزن ہے اس نے تو ہل خود مکہ کو سمجھا یہ اس کے کم علمی کی وجہ سے اور فقح کے اور بھی جگہوں پر ہل تو ملاد جو ہے وہی جو ہے میقات اور حرم کی حدود کے بیچ کا جو جگہ ہے چاروں طرف سے اس کو ہیل بولتے ہیں بات جی چاروں طرف سے ہیں لیکن ابھی انہوں نے جگہ جو ہے مسجد عائشہ پیمند کے نام سے بنایا وہ ایک مسجد بنایا اہم بننے کے لیے اسی ہل کے حدود میں ہاں جی حرم کی حدود سے نکل کر لیکن اس کا بھی مسجد لہٰذا جی اگر آپ دوبارہ مکے پر پہنچ کر دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں ہم لوگ بھی حل جانے کے بعد آپ کو ہر سرنج میں ہل جانا ہے اگر آپ ہل نہیں گیا اور آپ نے اپنے مصفانے سے احرام بان کی جگہ عمرہ کیا تو آپ کا عمرہ باطل ہے اس میں بہت سے لوگوں نے اشوا کر چکا ہے کرتے ہیں آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں یہ جو ہے فقحے کی خوشی وارتیں لوگوں کو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ایسا کرتے آیا ابھی بھی کرتے ہیں با فقیر کے کچھ لوگ مریض ابھی بھی کرتے ہیں جنہیں فقہ کا خوش ان پتہ نہیں ہے نا تو پتہ تو ہے نہیں ہے تو میں یہاں ہل سے کیا مراد ہے ہاں جی وہ تو پتہ نہیں انہوں نے اس ہل سے مراد جو ہے ان کے تاریم میں ہے سورہ بلد میں ون تا ہل لمباذ حالانکہ وہاں ہل سے مراد سکونت کے معنی حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں وہاں ہل سے مراد سکونت کے بھی عربی کے الفاظ جو ہے نا بہت سے معنی میں آتا ہے اسی ہل سے حلول آتا ہے حلول کی جگہ میں داخل ہونے کے معنی میں تو یہاں باب الحج میں جو ہل ہے وہ ہل چملات وہ مخصوص جگہ ہے جس طرح میقاد مخصوص جگہ ہوتے ہیں حرم کے ادو مخصوص جگہ ہوتے ہیں مینا مخصوص جگہ ہے ہاں جی اور مشر مخصوص جگہ ہے مضطلفہ مخصوص جگہ ہے اس طرح ہل بھی ایک مخصوص جگہ ہے کہ جہاں عمرہ کرنے والے کے لیے دو وہاں جا کے حیرام باندھنا ہوتا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے مکے کو انہوں نے ہل بولا مکہ ہل نہیں ہل اپنے مخصوص جگہ ہے جس طرح جس آس جو ہے مسجد عائشہ بولتے ہیں چونکہ وہاں مسجد ہے احرام کے لیے سہولتیں فراہم کی اور مسجد کا نام مسجد عائشہ رکھا ورنہ ایک قدم وہ ہل ہی کا حدود ہے لہٰذا ہر سرج میں آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں ہل جائیں مصفخانے سے احرام بان کے نہ جائیں اگر جائیں گی تو آپ کو عمرہ باطل ہے اب آگے جو ہے ہاں جی اور عمرہ جو ہے ہی ہل ہیں۔ مکہ والوں کے لیے بھی آپ جو ہے آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں مکہ پہنچ کر ان کے لیے بھی نیت کیا ہے عمرے کا اور نیت تو پھر عمرے کی نیت یہ ہے یا کون یہ کہ آپ کہیں یعنی احرام پانے کے بعد جو ہے ہاں جی آپ نیت کرتے ہیں پھر دو رکھ کر نہ فل پڑتے ہیں پھر طلبیہ پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے احرام پڑھنے کے بعد دو رکھ کر نہ اس کے بعد جو ہے نیت پڑیں اس کے بعد طلبیہ پڑھیں تو آپ کا احرام پڑا ہوگا طلبیہ اور انہوں نے پہلے پڑھائی جی جملہ کو تل لبیک اللہ البیک لبیک اللہ شریک اللہ بیک ان الحمدہ و نعمت لقولملک لا شریک لک ان جملات کو تلویہ بولتے ہیں اس میں ذرہ برابر کم نہیں ہونی چاہیے ہاں یہ پورا پورا پڑھنا ضروری ہے. تو نیت ساسیں فرماتے یوں پڑھیں پر نیت فیا عمرے میں نیت یوں پڑھیں یقم انِن ارید العمرت فیا سر حالی و من علامِ اللہ ان بے شک میں ارد العمر میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں فیا حالی تو تو میرے لیے آسان فرما ہاں نے اس عملے کو لی میرے لیے وہ تقبل ہا اور اسے سے قبول حرما من مجھے یہ عملے کی نیت ہے ہاں نیت کرنے کے بعد آپ طلبہ پڑھیں گے طلبیہ پڑھ کر فیات یہ آپ آ جائیں گے ملبین ہوئے طلبیہ پڑھتے ہوئے اعلال کعبی کعبے پہ کابے پہ آئیں گے پھر کیا کریں گے کعبے پہ آ کر عملے کا طواف کریں گے فیا تو ہے پھر وہ کعبے کے گر طواف کریں گے کماتا و حجتیں جس طرح جس طرقے سے ہم نے پہلے حج میں طواف کرنے کا ترقہ بولے تفصیل سے بتایا نا تو اسی طرقے پر یہاں عمرہ میں بھی طواف کریں گے کہ شروع جو ہیں حضر اسود سے ہوتی ہیں آخر ختم بھی حضر اسود سے ہوتی ہیں یعنی حضرت اسود سے شروع کر کے پھر حضرت اسود پر پہنچ تو یہ ایک چکر اسے شوت کہتے ہیں یہ عمرہ میں بھی ہے یہی حج میں بھی سات چکر پھر ہمیں کعبے گر سات چکر کریں گے طواف کریں گے پھر سات چکر پورا ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ آ کے دو رکعت جس طرح حاج میں بھی پڑھتے تھے یہاں بھی پڑھیں گے ہاں جی مصّ اللہ صلاحۃ ال رقطن قبضہ کر کے دو رکعت پڑھیں گے سراپ کی مرضی جو بھی پڑھیں اس کے بعد جو ہے طواف سے فارغ ہونے کے بعد ویس یس پھر آپ صحیح کریں گے بعد طواف طواف کے بعد کہاں پر بین صفح ول مروہ صبھا مروا کے درمیان میں جس طرح نے پہلے میں کیا ہے کہ شروع صفحا سے ہوتے تھے اختتام مروا پہ قما ذکر کر جس طرح نے آپ کو بیان کیا ہو بابا آپ کا صبح مروا کے درمیان سات دفعہ چکر ہونے کے بعد وایو پھر آپ ہیل ہو جائیں گے ہل یعنی کہ احرام سے نکل آنے کو ہیل بولتے ہیں پھر اب آزاد ہو جائیں گے بھی تعلیمی لازفا ہے ناخن کاٹ کر بھی ہل ہو سکتے ہیں اپنی ناخن کاٹ دیا ہاں جی چند انگلیوں کو ناخن کاٹ دیا تو بھی ہل ہو جاتا ہے عمرے میں آسانی ہے وہ حل کے راس یا سر منڈا کر کے سر جو ہے منڈا کر مردوں کے لیے البتہ عورتوں کے لیے تاثیر ہے ان کے لیے سر منڈانے نہیں وغیرہ اس کے علاوہ دوسری سوچتے ہیں دوسرے سمجھ وہی تاثیر ہے بال کا چھوٹا کرنا وقت تا تو, تو اس طرح کا عمرہ کلیئر ہو گیا تو میں چاروں کو ہاں جی سے بننا اور اس کے ابرام کے تمام طور طرق نے پہلے آدمی بھی بتایا ہے اس کے بعد کعبے کا آگے طواف کرنا دفعہ چکر میں پھر دو رکتنا پھر مقام راہیم پہ پڑھنا پھر جو سبھا مروہ کے درمیان صحیح کرنا سات چکر میں تو شروع صبھا سے اختتام مروا پہ ساتواں چکر ختم ہو گیا پھر فائنل دعا کے بعد پھر باہر نکل کے آپ مصب میں آکے بھی جو ہے سر چھوٹا کر سکتے ہیں حرام سے نکل سکتے ہیں وہیں مروا کے حدود میں بھی وہاں پر بھی بال چھوٹا کر سکتے ہیں یا ناخن کر سکتے ہیں عمرے میں ناخن کاٹیں تو بھی حرام سے نکل آتا لیکن حج میں ناخن کرنے سنیتا حال میں بال یا گنجا کرنا ہے مردوں کے لیے بہتر ہے یہ یا یاد چھوٹا کرنے تھوڑا سا حنج مشین چلا گئی ہی ہیں جیسے بھی باقی خواتین کے لیے صرف تاثیر ہے بعض چھوٹا کرنے انہوں نے گنجا کرنے ان کے لیے جائز ہیں نہیں کیونکہ وہ مردوں سے مشاورت جائز نہیں تو یہ عمرے کی مؤثر تفصیل ہوگی تعلق کو حنج عمرے کے بارے میں تو یہی چار رکن عمرائی محردہ میں بھی ہیں حج کے عمرے میں بھی یہی ہے تو عرض کے اندر اسی پر اتفاق کرتے ہیں علام سب کو عمرائی معمولہ کی توفیت